بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم اللہ حزاب وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس وقت جب کہ یہ بیان اور یہ سبق میں ساتھیو کو پڑھا رہا ہوں میرے دل میں ایک بہت بڑا غم ہے اور اس غم کی تفصیل یہ ہے ساڑھے نو سال سے ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک کیس ایک کیس یہ آسیہ مسیح کے سلسلے میں چل رہا تھا اور اب یہ حکم پاکستان کی سپریم کورٹ سے جاری ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ عورت بری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اس ملک میں کوئی جرم نہیں رہا اللہ اکبر آج ہم کیسے ملک کے باسی ہیں کیسے ملک کے رہنے والے ہیں یہ لا اہ کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے آبا و اجداد نے یہ ملک ہمیں بنا کر دیا لیکن آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے آج یہاں پر اللہ کی عظمت محفوظ نہیں ہر جس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ نہیں جس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا جس ملک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا جرم نہیں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اس ملک میں کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہمارے امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ خلفاء کے خلاف اس وقت خروج کی اجازت دیتے تھے جب ان کی طرف سے مظالم ہوتے تھے جب وہ لوگوں کے اموال اور لوگوں کی جانوں پر بیجا تصرفات کیا کرتے تھے یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ان کی ناموس پر ڈاک ڈالے دا جا رہے ہیں لیکن آج بھی پاکستان میں جہاد کرنے کی اجازت نہیں آج بھی پاکستان میں مسلح کاروائی کی اجازت نہیں آج بھی پاکستان میں قتال کی اجازت نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے اپنے آپ کو امام اعظم و حنیف رحمہ اللہ کا مقلط کہتے ہیں اپنے نبی کی عزت اپنے نبی کی عظمت اپنے نبی کی نام کے ناموس کی اگر ہم حفاظت نہ کر سکے تو ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت نہیں آج پاکستان کی سپریم کورٹ ان عدالتوں ان رضالتوں سے ان ظلالتوں سے ان زریل حکمرانوں اور ان زلی انگریزوں کے پروردہ قاضیوں کی طرف سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی ادب میں گستاخی کرنا جرم نہیں ہے اے اللہ اب کیسے زمانے میں جیتے ہیں اے اللہ اب کیسے زمانے میں جی رہے ہیں اللہ اللہ ہم, تیری عذاب سے،, اے اللہ، ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے دوستو سلیف صالحین کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب وہ صلیبیوں عیسائیوں اور کفار کے کسی قلعے کو محاصرہ کرتے تھے اور مہینوں مہینوں گزر جایا کرتے تھے لوگ پریشان ہوتے تھے مجاہدین پریشان ہوتے تھے کہ یہ محاصرہ کب ختم ہوگا اور کب یہ علاقہ فتح ہوگا تو کوئی کافر گستاخی کرتے ہوئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادبی کرتا گستاخی کرتا تو مسلمان مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ بس اب فتح یقینی ہے اس لیے کہ جو کہ اللہ کے رسول اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ کی شان میں گستاخی کرے اللہ ان کو برداشت نہیں کرتا اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور دنوں ہی دنوں میں راتوں ہی راتوں میں مسلمان ایسے ممالک کورے ایسے قلعوں کو فتح کر لیا کرتے تھے آج میں جب اس بات کو سوچ رہا ہوں تو انتہائی برشان ہوں کہ یہ ملک جو کہ مسلمانوں نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اللہ غضب نہ نازل ہو جائے اور ہاں جو مساجد و مدارس کی حفاظت کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی ناموس کے لیے خروج کو جائز نہیں سمجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی خاطر اپنی جانوں کو نہیں لڑانا چاہتے تو ہمارا کیا حال ہوگا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب خدا نہ خواستہ آ نہ جائے اللہ تعالی کا غضب ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اتفلقنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فينتك تضل بها من تشا و تهدي من تشاء أنت, انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ان حکمرانوں سے ان حکمرانوں کی عدالت و عدالتوں رضالتوں زلالتوں سے ان حکمرانوں کی چمچگیری کرنے والے مولویوں سے یا اللہ ان سب سے براہت کا اظہار کرتے ہیں اے اللہ تیرے دین کو تیرے اے اللہ تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے تیری شریعت کو قائم کرنے کے لیے تیری حکمیت کو مقرر کرنے کے لیے تیرے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے اہل کلمت اللہ کے لیے ہمارے آبا قربانی دی تھی ہمارے اساتذہ نے بھی قربانی دی تھی ہمارے لال مسجد کے بچوں اور بچیوں نے طلباء و طالبات علماء و عالمات نے قربانیاں دی تھی اے اللہ پورے پاکستان کے مجاہدین نے قربانی دی پورے پاکستان کے مجاہدین نے قربانی دی پوری دنیا سے آئے ہوئے انصار نے قربانی دی اے اللہ آج بھی ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور اللہ اپنے خون کے آخری خطروں تک قائم رہیں گے اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ جس ملک میں تیرے نبی کے عزت و عزمت محفوظ نہیں تیرے نبی کی حرمت و عظمت محفوظ نہیں تیرے نبی کی ناموز محفوظ نہیں اے اللہ ایسے ملک سے ان حکمرانوں کو نکال کر ان حکمرانوں کی نجاست سے یا اللہ اس ملک کو پاک و صاف فرما یا اللہ اس ملک کا نام تو نے پاکستان رکھوایا اس ملک حقیقی معنوں میں پاکستان پاکزہ زمین بنا ان نجاستوں سے ان حکمرانوں سے ان اور ان حکمرانوں کے پٹھو اور چمچے مولویوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نوجوان بھائیوں کو ہماری نوخیز بہنوں کو اور ہمارے آبا و اجداد کو ہ حکرس علماء اکرام کو اللہ توفیق عطا فرما کہ وہ دوبارہ سے اسلامی انقلاب کے لیے نشت ثانیہ کے لیے ان حکمرانوں کے خلاف اور ان حکمرانوں کے چمچوں کے خلاف ان کے فوجیوں کے خلاف ان کے کے خلاف اور ان کے کے خلاف جہاد کرنے کے تخلیط کرتے ہوئے حق پرس علماء کرام کو یہ کہنے کی توفیق فرما کہ مجاہدین پاکستان کا خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے دن خروش کے مطابق ہے اور اے اللہ امام امام اعظم رحمہ اللہ نے جیسے فرمایا تھا 50 حج کرنے سے زیادہ ان مجاہدین کے خلاف جو کہ خلافت عباسیہ کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا 50 حج سے زیادہ افضل ہے۔ اے اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله کے ماننے والوں میں ان کے مقلبین میں حقیقی ان کے عاشقین پیدا فرما حقیقی ان کے عشاق پیدا فرما جو ان کی راہ پر چلتے ہوئے جو ان کی طرح قربانی دیتے ہوئے اللہ کے خالص كده معن میں فتوے دیں اللہ کے خاطر کتاب و سنت کے موافق فتوی دیں اے میرے اے میرے مجاہد ساتھیوں جہاد کے خاطر در بدر کی ٹھوکرے کھانے والے میرے مجاہد میں آج اس مناسبت سے پاکستان میں لڑنے والے مجاہد ساتھیوں کو مجاہد بھائیوں بہنوں کو مجاہد باپوں اور ماؤں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو کھول رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے موقف کو اشکارا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کے بھائیوں بہنوں کی خون کی برکت سے آپ کے نظریے کو آپ کے موقف کو اور آپ کی تحریکات کو ترقی دینا چاہتا ہے آپ کے جہاد کو اللہ تعالیٰ ترقی دینا چاہتا ہے آپ کے جہاد میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنا چاہتا ہے ہمیں حرکت کرنی چاہیے ہمیں ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام کو جہاد کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ آج اس ملک میں آج اس ملک کے حکمران آج اس ملک کے فوجی آج اس ملک کے خبصہ آج اس ملک کے مختلف طبقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ان کفار اور منافقین ان فساق اور فجار کے خلاف نکل کر جہاد کیجئے پاکستان میں جہاد کیجئے پاکستان میں جہاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت پر کٹ مریے پاکستان میں جہاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کیجئے صرف ناروں سے زند آباد مرد آباد سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ان کے کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیجیے اللہ تعالی کے خاطر اپنے سروں سے گزر جائیے اپنی جانوں کو قربان کر ڈالیے اگر یہ نہ ہو سکا تو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں آج میں دیکھ رہا ہوں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لوگ یونیورسٹیوں اور کالجوں سے فارغ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا بعض ججوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا بعض وکیلوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت اور حرمت باقی نہ رہے تو اس ملک میں اور کیا رہا اس ملک کی اور کیا قدر رہے گی اس ملک کی کیا عزت اور حرمت رہے گی اے پاکستان کے عوام اے پاکستان کی عوام اے پاکستان کے مسلمانوں اے اسلامیہ نے پاکستان اے پاکستان کے مسلمان بھائیوں بہنوں اللہ کے خاطر اللہ کے رسول کے خاطر عظمت رسول کے خاطر رسالت کے خاطر مذہبی اختلافات کو بلا دیجیے اختلافات کو بلا دیجئے اللہ کے خاطر ایک ہو جائیے جس طرح آپ لوگوں نے قادیانیت کے خلاف قادیانیوں کے خلاف قادیانی فتنے کے خلاف ایک ہو کر نیک ہو کر مسلسل کوشش کی اسی طرح آج بھی کوشش کیجئے اور پاکستان سے اس گندے نظام کو ہٹا کر اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں کیجیے اور پاکستان میں جتنی بھی مجاہد تنظیمیں اور جہادی تنظیمیں مصروف عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جہاد میں برکت آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اس نازک وقت میں تحریک طالبان پاکستان القاعدہ بر صغیر اور دوسری تمام تنظیموں کی خدمت میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہی تو وقت ہے، یہی تو وقت ہے القطال الان، الان القتال الان، الان یہی تو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر نگر نہ مر سکے اگر ان کی حرمت کی خاطر ناموز کی خاطر ہم مر مٹ نہ سکے تو ہم پر خاک ہو تو ہم پر تباہی ہو ہم پر اللہ کی لاس ہو اللہ تعالی ہمیں وہ وقت نہ دکھائے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کو دیکھیں ان کی بے ادبی کو دیکھیں ان کے خلاف گستاخیوں کو دیکھیں اور خاموش رہے اور اپنی جان بھی قربان نہ کر سکے ہماری پر روئے ہماری پر روئے اگر ہم رسول اللہ کے خاطر قربان نہ ہو سکیں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی صنعت کے ساتھ ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ اے منافق اگر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے اپنا منہ بند نہ کیا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا تو اس منافق نے پھر دوبارہ گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانسار اور فدائی صحابی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شخص کے گریبان کو پکڑ کر اس کے مو پر اتنے مکے مارے, اتنے مکے مارے کہ اس کا مو ٹوٹ کر رہ گیا اس کا مو ٹوٹ کر رکھ دیا آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جذباتی لوگ ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اس کے خاطر بھی ہمارے جذبات گرم نہ ہوتے ہو تو ہمیں شرم آنی چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملیں گے حوز کو ان کا کیسے سامنا کریں گے قیامت کے دن جب شفات کے لیے سوائے ان کے اور کوئی نہیں ہوگا تو ہم کیا کہیں گے ہم کہاں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر کٹ مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر اس دنیا سے گزر جانا اپنے سروں کو قربان کرنا اپنے سروں کی فصیلے بنا لینا یہ ہماری تاریخ رہی ہے ہماری تاریخ رہی ہے ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے صحابہ کرام اور تابعین نظام کی تاریخ رہی ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ صحابہ کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ صحابہ کے سپاہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ اسلام کے نام پر اپنے آپ کو علماء و طلبا کہتے ہیں کہاں ہے وہ مدارس والے کہاں ہے وہ مساجد والے کہاں ہے ختم نبوت والے کہاں ہے میرے بھائیوں اے میری بہنوں اے مسلمانان پاکستان اے اسلامیان پاکستان غیرت کیجئے یہ غیرت کا وقت ہے یہ رسول اللہ کی عظمت کا وقت ہے یہ رسول اللہ کے حرمت پر کٹ مرنے کا وقت ہے صرف نظمیں پڑھنے سے اور اشعار پڑھنے سے نارے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ان حکمرانوں کے غلاف آت کیجئے ان حکمرانوں کے قوانین کے خلاف اور عین کے خلاف خروج کیجئے ان کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیجئے اور ان تنظیموں میں اور ان تحریکوں میں شامل ہو جائیے جو کہ اللہ کے خاطر پاکستان میں جہاد میں مصروف ہے ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق قیداد وفا آج کوئی برہم ہے تو برہم ہی صحیح الحمدللہ آج پاکستان کا چھوٹا سا معصوم بچہ بھی پاکستانی حکمرانوں کے کفر کو پاکستانی آئین و قوانین کے کفر کو سمجھتا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کی پاکستان کے خلاف بیانات کر کے آپ نے اپنی زندگی برباد کی آپ کے دوستوں نے اپنی زندگیاں برباد کی نہیں نہیں ہم نے اپنی زندگیوں کو الحمدللہ اللہ کے خاطر قربان کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو ہمارے بھائیوں نے لال مسجد کے بچوں اور بچیوں نے بھائیوں اور بہنوں نے الحمد ان حکمرانوں کے خلاف جہاد کیا اور آج پاکستان کے عوام اور مظلوم طبقہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ جب تک یہ قانون ہوگا ہم پاکستان میں امن و چین اور سکون و اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکتے آج جب کہ آسیہ مسیح لانتی اور اس کے لانتی دوستوں اور وکیلوں کا یہ قضیہ اور کیس امت کے سامنے آیا ہوا ہے پاکستان کی پوری عوام غیز و غزب میں ہے ایک لاوا ابل رہا ہے اندر ہی انشاء اللہ ہم کامیاب ہیں انشاء اللہ ہم کامیاب ہیں انشاء اللہ ہم, ہم کامیاب ہیں ہم نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا الحمدللہ پاکستان میں جہاد شروع ہوا 2004 چار میں شروع ہوا دو میں لال مسجد میں یہ لاوا ابلا اور آج 2018 اٹھارہ ہے نومبر کی پانچویں تاریخ ہے آج الحمد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر میں یہ بات اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم کامیاب ہیں الحمدللہ باوجود تمام تانوں کے تمام ملامتوں کے تمام تنقیدوں کے تمام اعتراضات کے ہم کامیاب ہیں ولہبن امره امرا اکثر ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق کے داد وفا آج کوئی برہم ہے تو برہم ہی صحیح جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ